وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحته الأنهار خالدين فيها ذلك الفوض العظيم وقال في معذين آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم وقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو اصحابی لا تسبو اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو انہا حدکم انفق مثل اخد ذہبا ما ادرک مدہ اہدہی مولا نصیفا رواہ الامان بخاری فی سہیہی معزز و مکرم سامعین و حاضرین حضرات کے سامنے ختم مسئلہ کے بعد دو تین آیتوں کی تلاوت کی گئی اور ایک حدیث پڑھی گئی ان آیتوں اور حدیثوں میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی جنابی عربی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام اور ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے آج کے اس خطبے میں صحابہ کا مقام کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے دین اسلام کے اندر اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابے کرام سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے سے ایمان لانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کا ان کے ساتھ اٹھائے اور ان کی صحبت اور ان کی رفاقت اور معیت اللہ العالمین ہمیں عطا فرمائے عامیہ رب العالمین صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے اور صحابہ یہ صحابی ان مقدس اور پاک باز ہستیوں کہا جاتا ہے جنہیں اللہ رب نے ایمان کی توفیق دی اور ایمان کی حالت میں اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع اور شرف نصیب فرمایا اور اسلام ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے صحابہ کنے کہتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی توفیق دی ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی دیکھنا شرط نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس لیے کہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نابینا تھے لیکن انہوں نے ملاقات کی اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے ان کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے اور یہ ملاقات چاہے ایک لمحے ہی کے, کے لیے کیوں نہ ہو اس کے لیے دس سال تیرہ سال چار سال ایک سال کی شرط نہیں ہے ایک لمحے ہی کے لیے اگر ان کی اللہ کے رسول ایمان کی حالت میں ملاقات ہو گئی اور اسی پر ان کی وفات ہو گئی یہ اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء کے بعد اس دھرتی پر سب سے افضل جن کا مقام مرتبہ وہ صحابہ کرام ہے جن کو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب کیا یہ مقدس لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری آپ کے ساتھ سفر کیا آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ جہاد کیا کافروں سے جنگیں لڑی اور آپ کے ساتھ زندگی گزاری اور قرآن کے نزول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جب امین جب انسان کی شکل میں دنیا میں تشریف لاتے ان کو دیکھتے براہ راست اللہ کے رسول سے انہیں قرآن سنا اللہ کے رسول سے حدیثیں سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکیہ کیا ان کی تربیت فرمائی اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے بارے فرمایا یہ طلوع آیاتِ کو اللہ محمود کتاب الحکمہ وہزکی ہند اللہ کی قایتوں کی تلاوت کرتے ہیں آپ اور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں وہ ذکیم اور لوگوں کو صحابہ کا تذکیہ فرماتے ہیں آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور جہاں بھی ان کے اخلاق میں ان کے معاملات میں کوئی کمی نظر آئی اللہ رب العالمی ان کی اصلاح فرمائی اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ہدایت قرار دیا فی الع امن اوبھی بسل بھی اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے جیسے آپ لوگوں کا تم لوگوں کا ایمان ہے تو انہیں ہدایت ملے گی اللہ نے ان کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ادر عظیم کا وعدہ فرمایا اور قرآن کریم میں جہاں بھی مومنین کا مسلحین کا مخبتین کا اور اس طریقے سے مخلصین کا اور منیبین کا جہاں بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہے جہاں بھی اللہ رب العالمیزین آمنو کہا ہے سب سے پہلے ہی مقدس لوگ داخل ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہی لوگ اس کا مخاطب ہیں اللہ رب العالعالمین نے ان کے راستے کی مخالف مخالفت پر جہنم کی وہی سنائی اللہ ماتم مَا ثقیق الرسول مات الدا وب غیر متبلّہ جہنم وسعت مسیرہ جو ان کے مومن کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے تو ہم اس کو جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے وہ نسل ہی جہنما لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے وہ شاعت مشیر اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے ان کے راستے صاحب کرام کے راستے کی مخالفت پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وہی سنائی ان کے راستے کی تباہ اور پیروی یہ کامیابی کی ضمانت ہے آپ کے برحق ہونے کی ضمانت ہے جنت میں جانے کی ضمانت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے اندر تیتر فرقے ہو جائیں گے بہتر فیقے جہنم کے اندر جائیں گے ایک فرقہ صرف جنت ہی ہوگا ایک فرقہ صرف جنت کے اندر جائے گا باقی سارے جہنم کے اندر جائیں گے صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون فرقہ سا فرقہ ہے آپ نے فرمایا ما انا علی ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو میرے راستے اور صحابہ کے راستے کی پیروی کرے گا ان کے نقشے قدم پر چلے گا ایسے آدمی کے لیے جنت ہے وہی فرقہ جہنم سے بچے گا باقی سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے آپ ذرا غور کیجیے صاحب کے کا مقام اور مرتبہ کتنی اونچی شان ہے ان کی کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے ان کا امام ابو حنیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو لمبی عمر ہی مل جائے اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور احتیاط میں نکالے اس کی پوری زندگی اس ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی جو ایک لمحہ اللہ ابو العالمین نے صحابہ کرام کو نبی کے ساتھ عطا فرمایا کتنا اونچا مکان یعنی اما بن حضم رحمت اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نو علیہ السلام کی عمر مل جائے نوح کی عمر مل جائے ساڑھے نو سو سال انہوں نے اپنی عمر کی کا حصہ دعوت توحید کے اندر گزارا اگر کسی کو عمر نوح مل جائے اور ہمیشہ مستقل اللہ کی بات کرتا رہے تو بھی ایک لمحہ جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا اس لمحے کو بھی اس کی پوری زندگی کی عبادت نہیں پہنچ سکتی ہے کتنا مقام یا شان اور مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا وہ اس دنیا کے انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ تھے سب سے پاکیزہ دل والے تھے سب سے گہرے علم والے تھے سب سے کم تکلف کرنے والے تھے سب سے زیادہ ان کے دل پاک تھے عبداللہ بن مسود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا سب سے پاکیزہ سب سے پاک اور بہتر دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ, اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کر لیا پسند کر لیا اپنی رسالت انہیں عطا فرمائی اور نبی کے دل کے دیکھنے کے بعد صاحب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو اس پوری انسانیت میں پوری کائنات میں سب سے افضل دل پایا پاک دل پایا صاحب کرام کا تو صحاب کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا اپنے نبی کی رفاقت اور مائیت کے لیے ان کو منتخب فرمایا بڑے پاک اور صاف دل والے تھے لوگ انہوں نے دین کے سعد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہونے سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے آپ کا حکم آ گیا مکہ چھوڑ کر کے سب کو مدینہ جانا ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا گھر بار چھوڑ دیا بیویوں کو چھوڑ دیا بچوں کو چھوڑ دیا مال و دولت کو چھوڑ دیا اپنے اپنے شہر سے لوگ نکل کر کے مکے مکرمہ اور دیگر شہروں کو چھوڑ کر کے مدینہ کا رخ کیا اور مدینے کو آباد کیا لوگ ہیں کے ذریعے سے اللہ حرب نے اپنے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور اللہ حرب الرامین کے ذریعے سے دنیا کے اندر دین کو غالب فرمایا دین کو غالب فرمائے کے ذریعے سے اور یہ پورے ملکوں کے اندر نکل گئے اسلام کا جھنڈا لے کر کے توحید اور سنت کا جھنڈا لے کر کے اور پوری دنیا کے اندر توحید اور سنت کو انہوں نے عام کیا یہ مقدس لوگ ہیں میرے بھائیو یہ وہ صحابے کرام ہیں یہ لوگ ہیں میرے بھائیو جن کا ذکر اللہ رب العامن قرآن کریم کے اندر فرمایا ان کے لیے جنت کی نوی سنائی ہے میں نے صرف دو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان پڑھی ہیں ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العلامین نے صحاب کے کے مقام مرتبے کو ادا فرمایا پورا قرآن ان کے ایمان اور اخلاص کی گواہی دیتا ہے پورا دین ایمان ان کے اخلاص اور ایمان کی گواہی دیتا ہے پورا قرآن پورا دین اسلام ان کے ایمان اور اخلاص کی پر شہادت دیتا ہے کہ کس قدر اللہ حرب کو اونچا مقام اور کس قدر اللہ رب غلامی نے ان کو ایمان اور اخلاص سے نماز رکھا تھا اللہ فرماتا لیکن رسول لیکن رسول و آمنوا امن اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں صحاب کرام کون تھے نبی کے ساتھ میں صحابہ کرام جاہدوب امال عانف و انہوں نے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اولاک الحم انہی لوگوں کے لیے ہر طرح کا خیر ہے ہر طرح کی بھلائی انہیں لوگوں کے لیے ہے وہ اولاک احمل اور یہی کامیاب لوگ ہیں یہی کامیاب لوگ ہیں دنیا میں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ رب العامین کو جنت الفردوس میں اونچا مقام اطا فرمایات تجریتی ذلك فوج العظیم اللہ رب العامین کے لیے جنتیں تیار کر رکھی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لوگ ظالقل فوج العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے جسے جنت مل جائے نبی کا اللہ کا دیدار ہو جائے اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے اللہ رب العامی ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں ان صحاب کرام کے لیے اس طریقے سے ایک اللہ فرماتا ہے آمَنُوا فی سبیل اللہ جو ایمان لائے ہجرت کیا اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس سے مراد مہاجرین ہیں صحاب کرام کی دو طرح کے تھے ایک تو جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے مہاجرین جو مکہ اور یہ مدینہ کے علاوہ کسی بھی شہر کے اندر رہنے والے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تو آپ نے تمام صحابہ پر تمام ایمان والوں پر واجب کر دیا تھا حکم دیا, دیا تھا کہ سب اپنے اپنے شہر اور گاؤں کو چھوڑ کر کے مدینہ آ جائیں ایسے تمام لوگوں کو مہاجر کہا جاتا ہے جن میں بڑی تعداد مکہ کے لوگوں کی تھی لیکن مکہ اور اس کے آس پاس کی جو بستیاں تھیں آبادیاں تھیں وہاں کے جو مسلمان تھے ایمان والے تھے وہ بھی مکہ چھوڑ کر کے اپنا شہر چھوڑ کر کے مدینہ آئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے مہاجرین کی اصطلاح بعد میں آئی پہلے مہاجرین کی اور انصار کی اصلاح نہیں تھی ہجرت کے بعد یہ اصلاح آئی سب ایمان والے سب صحابہ سب مومنین سب جنت کے حقدار لیکن اصطلاح وقت کی ضرورت ہوتی ہے ویسے آج اصطلاح ہماری اہل حدیث کی ہے یہ وقت کی ضرورت ہے ہماری پہچان ہے کہ ایک برحق ہونے کی اہل حق ہونے کی کہ راستہ صحیح پر ہے صحابہ کے راستے پر ہے اور اس طریقے سے تابعین سب صالحین کے راستے پر ہے تو جو اصلاحات ہوتی ہے دیری یہ وقت کی ضرورت ہوا کرتی ہیں جب بدعت کی شرک کی خرافات کی کثرت ہو ایسے موقع پر ایسا اصطلاح ایسا نام جو ان تمام چیزوں سے ہمیں ممتاز کرے جو بتائے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں صحابہ کے راستے پر ہیں تابعین اور سلب صالحین کے راستے پر ہیں یہ اصطلاح واجب ہو جاتی ہے اور اس کا کہنا بھی ضروری ہو جاتا اپنی پہچان کے لیے مہاجرین کی اصطلاح ایک ضرورت تھی مکے کے اندر اصطلاح نہیں تھی جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تب جا کر کے اس بنی تو ان کو مہاجرین کہا جاتا جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا گھر بار چھوڑ دیا وطن چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا ایسے لوگوں کو مہاجرین پھر اللہ فرماتا و لدین آ و نسرو الاپا جنہوں ان کو پناہ دیا اور جنہوں نے مدد کی یہی حقیقت میں مومن ہیں لہم مغفر تم اور الکریم ان کے لیے مغفرت ہے اور معزت روزی ہے رسکے کریم ان لوگوں کے لیے کن لوگوں کے لیے یہاں صاحب کرام کی دوسری صرف دوسری قسم کا ذکر کیا گیا جنہوں نے پناہ دیا کس نے پناہ دیا مدینے والوں نے مدینے والوں نے تمام ایمان والوں کو پناہ دی ان کی مدد فرمائی گھر میں حصہ دیا رہنے کے لیے گھر دیا یہاں تک کیا کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اپنی بیویوں کو تالاب دے دیا عزت گزر جانے کے بعد ان سے نکاح کروا دیا کتنی بڑی قربانی دی میرے بھائیوں مال دولت جو کچھ حالانکہ وہ مالدار لوگ نہیں تھے مدینہ کے لوگ لیکن دل کے اور ایمان کے مالدار تھے ایمان کی دولتوں سے سرفراز تھے لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو ملی اور انہوں نے تمام اہل ایمان کی مدد فرمائی اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے انصار مدد کرنے والے انہوں نے مدد کی دین کی مدد کی صحابہ کی مدد کی مہاجرین بھی انصار تھے انہوں نے بھی مدد کی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے دین کی مدد کی لیکن یہ وہ اسفرم غالب آ گیا کیونکہ انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کا درجہ زیادہ اونچا ہوتا ہے اس لیے ان کو مہاجرین کہا گیا اور نہ مہاجرین بھی انسار تھے اللہ نے قرآن کریم ایک قائد میں فرمایا ہے کہ مہاجرین کے بارے میں تو انہوں نے اللہ کی مدد کی اس کے دین کی مدد کی وہ بھی انصار تھے انصار کی مانے مدد کرنے والا لیکن اصطلاح کے طور پر انصار ان کو کہا جاتا جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے پوری دنیا سے آنے والے صاحب کرام اور ایمان والوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ مال و دولت سے مدد کی ان کو انصار کہا جاتا دونوں کے اللہ فرمات اللہ کام المون حقیقت میں یہی مومن ہیں یہ کون گواہی دے رہا اللہ رب الامن جو خالق و سماوات ہے جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا سب کا معبود حقیقی رب العالمین جو ہمارے اور آپ کے دلوں سے آگاہ ہے جو دنیا کے اندر ایک پتا بھی گرتا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے اور رب العالمین جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ کا علم کامل اللہ رب العالمین نے فرمایا انہیں بفرت دی اے کیا نام ہے اے ایمان کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے تھا فرمایا اس سے بڑی اور گواہی کیا ہو سکتی ہے رب العالمین جس کے لیے گواہی دیا پہلے ایمان کی اس کے لیے کسی اور گواہی کی ضرورت ہے جو رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ سو سے تمام چیزوں کا علم رکھنے والا اس رب العالمین نے گواہ دی یہ حقیقت میں یہی مومن لوگ ہیں یہی حقیقی مومن ہیں اور جن کے نقش قدم کے پیروی کرے گا وہ بھی مومن کہلائے گا لہوم مغفرت و رزق کریم اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے اللہ نے معاف کر دیا سب کچھ ان کو ان کی قربانی اور خدمات کے مقابلے میں دین کی مدد کرنے کے مقابلے میں اللہ نے ان کو مغرت فرما دی اللہ ابین نے پروانہ عطا کر دیا ایسے لوگوں کے لیے کہ سب کے سب اہل ایمان ہیں اور حقیقی مومن یہی لوگ ہیں اب اور کیا بچتا ہے میرے بھائی کتنا بڑا کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے صحابہ کرام کہ اللہ اب عرش سے جو عرش پر جلوہ فروز ہے وہ رب العالمین عرش سے صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے اللہ اکبر کتنا اونچا مقام مرتبہ دوسرے آدمی اللہ صابق میر الماجرین پہلے پہل ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار۔ پہلے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں صحابہ کا نام جن لوگوں کی صحابہ نبی کی تقزیب کی نبی کا انکار کیا نبی کو تکلیفیں دی نبی کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائیں ان لوگوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا اس وقت ایمان کی قدر ہوتی ہے آج دنیا کے اندر اہل ایمان اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جب کوئی نہیں تھا میرے بھائیوں پورے مکے کے لوگوں نے جن کا انکار کر دیا جہاں پر ایمان اور اللہ کا نام لینا میرے بھائیوں جہاں پر پھانسی کے مرادب تھا وہاں پر ان لوگوں نے ایمان لایا نبی کی مدد فرمائی اور اس طریقے سے وہ لوگ اللہ رب العلامین نے ان کے لیے مجھے جافتہ سنایا تو اللہ فرماتا ہے جو پہلے پہلے ایمان لائے مہاجرین ہوں انسار ہوں والذین اللہ زین احسان اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی تبا اور پیروی کی ان کے نقش قدم کو بنائے اخلاص کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم پر چلے رضی اللہ عنہم عنہم اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا اللہ ان لوگوں سے راضی ہو اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ اکبر اللہ راضی ہو گیا صاحب کرام سے اللہ ارب العامن صاحب کے سے راضی ہو گیا اور یہ جملہ ایسا ہے میرے بھائی رضی اللہ آج جو اہل ایمان ہیں جو سچے مومن ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں جب بھی صحابی کا نام آتا ہے تو نام کے بعد ضرور رضی اللہ عنہ کہتا ہے ایک پہچان بن گئی ہے یہ رضی اللہ عنہ کہنا یہ صحاب کے کے لیے اتنی بار اللہ ہر بلام نے دہرایا نبی نے دہرایا اور سلب صالح نے کہ جب بھی صحابی کا نام آتا تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے تو اللہ فرمتا رضی اللہ عنہ رض سے راضی ہو اللہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے کامیابی یقینی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے جنت یقینی ہوتی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ آد الم اللہ ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں تجری طلار جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی خالدین اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر ذالک فوز العظیم یہ کیا ہے فوج عدیم ہے بہت بڑی کامیابی جنت کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کتنی بار فرمائے اس بات کو کہ لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے جنت بنائی گئی ہے جس کے نیچے نہریں ہوں گی اس میں اللہ العالمین کو داخل کرے گا اس طریقے سے ایک دوسرے ہاتھ میں اللہ فرماتا ہے لقت رضی اللہ عمینین اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا کون مومنین صاحب کرام اللہ نے لفظ صحابہ نے استعمال کیا مومن کا لفظ استعمال کیا کیونکہ صاحب ایمان سے اللہ گویا کی گواہی دے رہا ہے ان کے ایمان کی عید کا کہتا شجرا جب یہ لوگ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے کہ سلح حدیبیہ کی طرف اللہ ابراہم نے فرمایا سلحدیبیا میں آپ نے درخت کے پیچھے نیچے بیٹھ کر کے صاحب کرام سے بےعت لی تھی حستے عثمان کے خون کا بدلا لینے کے لیے تمام صاحبہ نے بےعت کی تھی اسی کو اللہ فرما رہا ہے یہ سارے لوگ جواب سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تو اللہ تعالیٰ مومنون سے راضی ہو گیا کون مومنین صاحب کرام وہی بےعت کر رہے تھے اور کوئی نہیں تھا بیعت کرنے والے وہی تھے صحاب کرام جو آپ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا فعلی مافی قلوبہم اللہ تعالیٰ کو معلوم حکم تھا ان کے دلوں کے اندر کیا ہے فان صلا سکینت علیہم اللہ نے ان کے اوپر سکون کو ناظر فرمایا وہ اصحب فتح قریبا اور اللہ ابراہین نے بہت جلدی ان کو فتح عطا فرمایا صلی الدیبیہ کب واقع ہوئی سنشر ہجری کے اندر اور فتح مکہ کب واقع ہوا سناٹ ہجری کے اندر میرے بھائی دو سال کے اندر اللہ ابراہین نے فتح مکہ عطا فرمایا وہی کا اللہ ابراہ نے ذکر فرمایا کہ مکہ کو فتح کیا جس مکہ سے صحاب کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے وہی مکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح کرایا اور آپ فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے اللہ رب ان کو مومن فرمایا ان کے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا سب کچھ معلوم تھا اللہ رب العالمین کو یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے سب کچھ معلوم تھا اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اللہ ان کے دلوں پر سکون نازر فرمایا اور اللہ حرب کو مومن قرار دیا اور میرے بھائیوں ایک آیت کریمات بہت ساری آیت عظیم ہیں جن بلکہ میں کہتا ہوں کہ پورا قرآن صاحب کرام کے فضل و مقام کو بیان کرنے والا ہے آپ جہاں بھی پڑھیں گے آپ کو قرآن مجید کے اندر صحابہ کے کے مقام و مرتبے کی جھلک ضرور نظر آئے گی کیونکہ جن چیزوں کا بھی ذکر ہے وہاں پر خوبیوں کا چھائیوں کا وہ تمام خوبیاں چھائیاں صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھیں جو برائیاں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر جن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام برائیوں سے دور رہنے والے تھے صاب کرام جو ایمان کی اور احسان, احسان والوں کی اور دیندار لوگوں کی جو بھی خوبیاں بیان کی گئی وہ ساری خوبیاں صاب کرام کے اندر پائی جاتی تھی اس لیے قرآن کریم کسی نہ کسی ہر آیت کے اندر گیا کہ صاب کرام کا ذکر اللہ المن نے کیا کیونکہ سب سے پہلے اولین مخاطب تھے وہ قرآن کے اولین مخاطب صاب کرام تھے اللہ نے جہاں مخاطب کیا صاب کرام پہلے مراد ہیں اس کے بعد بھی دیگر لوگ ہیں سب سے پہلے سابق کرام آتے اس لیے پورا قرآن کریم اللہ کے رسول کی پوری حدیثیں آپ کی پوری سنتیں شاہد عطل لہیں صاحب کرام کی ایمان کی ان کے مقام مرتبے کی ان کے اخلاص ولاحیت کی اللہ فرماتا سور فتح کے اندر محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ. اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا ایک بات یہاں بیان کی ہے اللہ نے اس کی دلیل کیا دی میرے بھائیوں اللہ نے کیا دلیل دی صاحب کرام اللہ کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول اس کے برہا خونے کی دلیل کیا ہے آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا على الدین جو آپ کے ساتھ ہیں صاحبہ یہی آپ کے نبی ہونے کے سچے دلیل ہے اللہ نے آپ کے بعد صحابہ کرام کو بیان فرمایا کیوں اس لیے کہ دلیل ہیں آپ کے سچے نبی ہونے کی صاحب کرام دلیل ہیں سچے نبی ہونے کی اس لیے اگر کوئی آدمی صحابہ کو جھوٹا کہتا ہے تو باللہ من گویا کی اللہ کے رسول کو بھی, جھوٹا گویا کی اللہ کی رسول پر بھی الزام لگاتا ہے, ہے. تنقید کرتا ہے ان کو برا یا بھلا کہتا ہے تو گویا کے اللہ کے رسول پر بھی الزام لگاتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے اور اللہ کے رسول کے دیس اگر تمہیں کسی کے دین اور ایمان کو دیکھنا اس کے ساتھی کو دیکھ لو اگر صحابی اچھے نہیں تھے اگر صاحبہ برے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہی تو وہی برا تھا اللہ کے رسول کا دے سے اگر تم کسی کے ایمان اور دین کو دیکھنا اس کے دوست کو دیکھو آج بھی میرے بھائیوں ہم کسی آدمی کے بارے میں پتا لگانا ہو کہ اس کا آدمی وہ آدمی کیسا ہے اس کا عقیدہ منہج کیا ہے دیندار ہے کہ نہیں ہے برا ہے کیسا ہے اس کے دوستوں کو دیکھ کر کے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ آدمی اچھا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اگر برے لوگوں کے ساتھ رہتا تو برا ہے وہ لہٰذا اگر کوئی صاحب کو برا کہتا تو اللہ کے رسول کو برا کہتا ہے اللہ۔ اللہ سے لوگوں کو غارت کر دے اللہ سے لوگوں کو برباد کر دے جو صحابہ کرام پر جو ہے انگلیاں اٹھائیں نبی صاحب کرام پر انگلیاں اٹھائیں نبی پر اُنگلیاں اٹھانے کے دیئے اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے سچائی کے لیے کوئی اور دلیل نہیں دی اللہ نے سب نبی کے صحابہ کو پیش کر دیا اور یہ تو ایک اونچا مقام ہے صحابہ کا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے نبی کا ذکر تو زبور انجیل سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا وہیں اللہ رب العامی نے پہ نبی کے صحابہ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر کیا کہا کہ جو نبی آئے گا اس کے ماننے والے اسرے کے لوگ ہوں گے یہ نیک اور دیندار لوگ ہوں گے یہ ان کی صفات ہیں یہ ان کی خوبیاں ان کی پہچان ہیں جہاں اللہ رب العالمین نبی کے علامات بیان کی وہیں صحابہ کی علامات اور خوبیوں کو بھی اللہ رب العامی نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان فرمایا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے کتنا اونچا مقام مرتبہ تو اللہ فرمت محمد الرسول و لذین ماہ اشد القفار جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں رحما رحما اور وہ آپس میں رحم دل ہیں ترا عمر کا انسد جدا کتنی خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی کتنی خوبیاں جو صحابہ کرام کے تعلق سے کافروں پر سخت آپس میں رحم دل ترام رخ کا آپ انہیں رکو اور سجدے کے حالت میں پائیں گے رکو کرنے والے سردے کرنے والے اللہ کی بات کرنے والے پائیں گے وہ راتوں کو تحجد گزار تھے دن کے اندر شہ سوار ہوا کرتے تھے اللہ کے دین کی سبرندی کے لیے وہ کافروں کے سامنے جنگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے یہ وہ مقدس لوگ تھے جنہیں اللہ غلام رپ نبی کی صوبت نشیب فرمائی تھی تراہم رقانسہ فضل اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا جو اللہ تعالیٰ کے فضل کا حصول کا سے بڑا مقصد ہے. ردوان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم رد اللہ ان سے راضی ہو گیا سیما فی وجو ہی نسری سجود آپ ان کو پہچان لوگے ان کے سجدے کے نشانات سے ان کے چہروں پر جو سجدے کے نشانات ہیں آپ سجدے سے پہچان لے گے کہ صاحب کرام ہیں آج میرے بھائی اللہ رب نے وہی بدلہ دے دیا ہے جو آج صاحب کرام گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں ان کے چہروں سے پہچان لیا جاتا ہے صاحب کے اپنے چہروں پر سجدوں کے نشانات سے اللہ تعالی کے خوف اور اخلاص کی علامتوں سے اور اس کے اثرات سے پہچانے جاتے تھے آج جو صاحبہ کو گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں اور صحابہ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں آج وہ اپنے چہروں کے نشانات سے پہچانے جاتے ہیں اللہ نے ان کا الٹا بدلا بدلا دیا ان کو کہ وہ صاحب کرام جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام تع فرمایا ان کی ایب جوئی کرنے والا ان پر تنقید کرنے والا اور ان کی تنقید کرنے والا بھی اسی چہرے سے پہچانا جاتا ہے اس کے چہرے پر اللہ کی لال ہوتی ہے اور چہرے سے اور اندازے گفتگو سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ آدمی ایسا ہے جو صاحب کرام سے نفت کرنے والا ہے کتنا اونچا مقام اللہ ہربلامی نے قرآن مجید کی نرکاتا فرمایا قرآن کی کتنی آپ کے سامنے بیان کی جائے میرے کتنی آیتیں بیان کی جائیں اللہ کے کشور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مقام مرتبہ کو عادت فرمایا ہے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں لات سب و صحابی لات سب میرے صحابہ کو برانا کہو میرے صحابہ کو برانا کہو اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے گا تو ان کے ایک مت کے برابر بھی ان کے چوتھائی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے اور چوتھائی کی آدھا بھی نہیں پہنچ سکتا بخاری کے بعد وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے کتنا بڑا پہاڑ اس کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دیں گے تو ان, انہوں نے جو اللہ کی, کی, کی دین کے لیے کیا ان کے برابر کیا ان کے چوتھائی بھی ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. کتنا اونچا مقام اللہ کے سرماتے ہیں منصبہ صحابی فلاح اللہ جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لوگوں کی لانت ہوتی ہے اسی لیے اس کے چہرے پر لعنتیں دنیا کی برستی ہیں وہ اپنے چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے آج اگر ہمارے ساتھی کو کوئی برا بھلا کہے ہمیں اچھا نہیں لگے گا ہمارے ماں باپ کو والدین کو برا بھلا کہے کوئی ساتھیوں کو رشتے داروں کو برا بھلا کہ اچھا نہیں لگے گا کیسے یہ لوگ ہیں میرے بھائیوں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو نبی کے صاحبہ کو جو ہے, کو برا بھلا کہے نبی کے صاحبہ کو برا بھلا کہ آپ اس کے ایمام کا اندازہ لگا سکتے کتنے لوگ ہیں کتنے بےغیرت لوگ ہے یہ جو صحاب کرام کو برا بھلا کہنے والے کتنے بےغیرت لوگ ہیں اگر آپ ان سے کی سب سے برے کون تھے کہیں گے وہ جو جنہ... جنہ... نبی کی صحبت ملی آپ یہودیوں سے پوچھو سب سے اچھے کون لوگ تھے وہ کہیں گے وہ لوگ تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی نساریوں سے پوچھو ی... کرسچین سے پوچھو تم بھی سب سے اچھے لوگ تھے? کون تھے وہ کہیں گے وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسی علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن ان بطین اور خبیص ان رافذیوں اور خارجیوں سے پوچھو ان سے پوچھو کہ دنیا کے اندر سب سے برے کون تھے وہ کہیں گے وہ لوگ تھے جنہیں نبی کا زمانہ ملا نبی کی صحبت ملی میرے بھائی ہو اب اندازہ ایسے انسان کے ایمان کے بارے میں ایمان ہو سکتا ہے جو جو صحابہ کو کافر قرار دے وہ خود کافر ہوگا اللہ کے حدیث ہے اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے کہنے والا خود کافر ہو جائے گا صحابہ کرام کی تو ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ وہ کل میں کم تمہارے اوپر کر کیا جاتا ہے اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہتا ہے برا بھلا کہتا ہے میرے بھائی یعنی صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے یہ حق ہے صحابہ کرام کا ہمارے اوپر کہ ہم ان کے مقام مرتبہ کو جانیں شریعت ان کا جو مقام رکھا ہے شریعت ان کا جو درجہ رکھا ہے ان کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ان کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے ان سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور جو ان سے بخت کرے گا وہ منافق ہوگا اللہ کے رسول سے ہے الحب اللہ مومن ولاء منافق صحابہ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور ان سے بخت و نفرت کرے گا جو منافق ہوگا لہٰذ کے دل کے اندر بھی ذرہ برابر بھی کجی ہے چاہے اپنا نام کچھ بھی رکھے وہ چاہے اپنے آپ کہ سنت الجماعت میں سے کہے جو بھی اپنا نام رکھے اگر اس کے دل میں کسی بھی صحابی سے کسی بھی صحابی سے بغض ہے کسی بھی صحابی سے نفرت ہے وہ منافق ہے اللہ کے اصول کی حدیث ہے اللہ کے صحاب کرام انصار کے بارے بھرمایا فرمایا انصار سے زیادہ اونچا درجہ مہاجرین کا ہے جب انصار سے بغد رکھنا نفاق ہے تو مہاجرین سے بدرج اولا نفاق ہوگا کیونکہ انصار کا درجہ صحابہ سے نیچے ہے یہ مہاجرین سے اور مہاجرین کا درجہ انصار سے زیادہ اونچا ہے ان کی زیادہ قربانیاں ہیں سب کی قربانیاں ہیں سب نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں لیکن جب جب درجہ بندی کی بات آئے گی تو مہاجرین کا درجہ انصار صحابہ سے زیادہ اونچا ہوگا اس لیے اللہ نے قرآن کریم ان کو پہلے بیان کیا ہے ہمیشہ قرآن کریم کے اندر اور جو انصار ان کا ذکر اللہ نے بعد میں فرمایا ہے اسی لیے علیہ سنت الجماعت کا سلب سالین کے نقش قدم پر چلنے والا جو صحیح علیہ سنت الجماعت ہے ہمارے ملکوں کی اہل سنت الجماعت نہیں تو اہل بدعت علیہ شیر کا علخلافات نہیں وہ اہل سنت الجماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر کی پیروی کرتے ہیں جو صحابۂ کرام کے, کے اقوال پر عمل کرتے ہیں وہ مراد ہیں اہل سنت الجماعت سے ان کے یہاں اور تمام سلب صالح کے یہاں یہ باقاعدہ یہ یہ عقیدہ ہے ان کا کہ انصار سے اونچا درجہ مہاجرین کا ہے لہٰذا جب انصار سے بغض رکھنا نفاق ہے تو پھر مہاجرین سے بغض رکھنا بدرجلہ نفاق ہوگا ہن تحاویر فرماتے ہیں خب دین ان ایمان انو احسان و, نف... و نفاقان و کہ صحابہ سے محبت رکھنا دین ایمان اور احسان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر اور نفاق اور سرکشی اور جاتی ہے لہذا ان سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر محبت نہیں ہوگی نبی کے انہ صحابہ کی چاہے چھوٹے صحابی ہوں بڑے صحابی جو بھی صحابی ہو گیا کسی کے بارے میں برا ذکر کرنا چاہے میر معاویہ ہوں چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں چاہے عبد اللہ بن بربیناس ہوں یا بربینآس ہوں جو بھی صحابی ہوں ابو رضی اللہ تعالیٰ ہوں جو بھی صحابی ہیں کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے نفاق رکھتا ہے حسرت رکھتا ہے ان کے بارے میں کوئی بری کہتا ہے تو آپ جائے اس کے دل کے اندر ہے اس کے دل کے اندر نفاق بھی ایسی کرتا ایک لمحے کے لیے بھی اگر نبی کی صحبت حاصل ہوگی وہ صحابی ہوگی اخلاص اور کچھ نہیں کرنا ہم کو کسی کے بارے میں بھی ایک صحابی کے بارے میں برا کہنا تمام صحابہ کے بارے میں برا کہنا ہے جیسے ایک نبی کے بارے میں برا کہنا تمام نبیوں کے بارے میں برا کہنا اس طریقے سے ایک صحابی کے بارے میں برا کہنا تمام صحابہ کے بارے میں برا کہنا یہ تفریق صرف ہمارے پاس ہے کہ بعد بھی مان لانے والے ورنہ سب کے لیے اللہ حربان جنت کا وعدہ فرنایا اللہ کے سرکیز جنہوں نے درخت کے نیچے بیات کیا کوئی جہنم کے اندر نہیں جائے گا تمام صاحبہ کے لیے اللہ رب العامی نے جنت کا وعدہ فرمایا اور ہمارا ایمان ہے یقین ہے اللہ کی ذات پر امید ہے پوری کبھی اور یقین ہے اس بات پر کہ تمام صاحب کرام جنت کے اونچے بالا خانوں کے اندر ہوں گے تمام صاحب کرام جن کو اللہ رب الام نبی کی صوبت کے لیے منتخب فرمایا کیونکہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا اور وعدہ اللہ کا سچا ہوتا ہے اللہ رب العلام نبی کبھی اپنے وعدے کو غلط نہیں کرتا بلکہ وعدے کو پورا کرتا ہے لہٰذا میرے بھائیوں چھوٹے اور بڑے صحابی کا نام لے کر کے اور چھوٹے صحابہ پر تخت مشق کرنا اور ان پر اور ان پر الزام تلاشی کرنا اور اس طریقے سے ان پر اور, اور ان پر تہمتیں لگانا کہ چھوٹے صحابی کے ناطے میرے بھائیوں سب کفر اور نفاق ہے یہ یہ تغیان ہے یہ کسی بھی صورت میں ایک اہل ایمان کے لیے قطع ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیا کیا بیان کرے صحابہ کے بارے میں کہ مقام مرتبہ کو بیان کیا جائے ایک خطبہ کا میرے بھائی ہو پورا قرآن پورا دین ان کے مقام اور فضائل اور مناقب اور معاصر کے لیے پورا شاید عدل ہے ہماری ہی اللہ تعالیٰ دعا, دعا ہے کہ اللہ ابراہین تو ہمارے دلوں کے اندر صاحبہ جیسا امان نصیب فرنا اللہ ربراہین تمہیں صحابہ کرنے سے محبت کرنے کی توفیق نہ فرما میرے بھائی ایک حدیث بیان کر کے اگرچہ وقت بڑا زیادہ ہو گیا معذرت کے ساتھ ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں ہستمالک اللہ کے رسول کے خادم ہیں کہتے ایک صاحبی تشریف لائے اور ہمارے بھی سوال کیا کہ کی قیامت کب قائم ہوگی قیامت کب قائم ہوگی ہمارے بی نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ عمل نہیں ہے ہمیں صرف اللہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے ہمارے بی نے فرمایا المرو منحق آدمی جس سے محبت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا جو جس سے محبت کرے گا جو جسے جس محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن نبی کی لفاقت میں صرف اُنائے گا حسن علیہ فرماتے ہیں جتنی زیادہ مجھے خوشی اس بات سے ہوئی سے پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی جو ہم نے اللہ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جسے محبت کرنے والا ہوگا جتنی زیادہ مجھے خوشی ہم لوگوں کو آپ کے اس فرمان سے ہوئی اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے نبی سے محبت ہے ابو بکر و عمر سے محبت ہے اگرچہ میرے پاس ابو بکر و عمر جیسا عمل نہیں ہے لیکن مجھے اللہ کی ذات امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ابو بکر و عمر کی رفاقت اور ان کی مائیت نصیب فرمائے گا اللہ اکبر صحابہ سے محبت کرنے کو جنت میں داخلے کا ذریعہ سمجھتے تھے صحاب کرام آپس میں ابو بکر و عمر سے ان کو محبت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابو بکر عمر کا درجہ یا ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا قیامت کے دن اور آج نعوذ باللہ من منظال صحابہ کرام کو جانبی اور صحابہ کرام کو جنت سے خارجی اور اس طریقے سے ان کے بارے میں اس طرح کی بری بری باتیں کی جاتی سوچنے کی مکان ہے لہذا اگر جنت چاہیے صحابہ سے محبت کیجئے۔ نبی سے محبت کیجئے۔ صحابہ سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ صاحبہ کا کا کی رفاقت آپ کو قیامت نصیب فرمائے گا جو جسے سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا بڑی پیاری حدیث اللہ تعالی ہم سب کے اندر ایمان کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو مزید پختہ کرے اور اللہ رب العامن صحابہ کلام سے محبت کو اور پختہ کرے اور جو صحابہ سے نفرت رکھنے والے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں اللہ انہیں غارت کر دے اللہ انہیں برباد کر دے اللہ تعالی انہیں دنیا سے ختم کر دے اور میرے بھائیوں صحابہ پر الزام دین پر الزام ہے کیونکہ یہ صحابہ سب سے پہلے دین کے گواہ ہیں دین کو بیان کرنے والے اس لیے ان کو مجروح کر کے انسان پورے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے جیسے جب جرے ہوتی ہے عدالت اور کورٹ کے اندر اور جب گواہ جو ہوتا ہے جب مجروح ہو جاتا ہے اور گواہ جو ہوتا ہے جب اسے ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے تو انسان کیس ہار جاتا ہے اسی طریقے سے یہ دین کے گواہ ہیں لہذا جو کفار و مشرقین ہیں آدھا اسلام ہیں وہ اللہ کے سر پر تو الزام نہیں لگا سکتے تھے اس لیے صحابۂ کرام پر الزام لگانا شروع کیا کہ وہ بے اعتبار ہو جائیں گے دین بے اعتبار ہو جائے گا دین ختم ہو جائے گا میٹ ہو جائے گا اس لیے پر صحابہ, پر صحابہ کو برا بنا کے وہ زندیق ہے. بدین ہے. کرنا چاہتے ہیں قرآن حق ہے نبی کی سنتیں حق ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ان کے واسطے سے پہنچی ہیں لہٰذا جب یہ گواہ مجرو ہو جائیں گے بے اعتبار ہو جائیں گے تو پورا دین قرآن بے اعتبار ہو جائے گا پوری سنتیں بے اعتبار ہو جائیں گی پورا ملی میٹ ہو جائے گا ڈائنامیٹ ہو جائے گا پورا دین ختم ہو جائے گا ایسا کیا ہے یہ یہ کے سے دور رہو ان کی جرح کرو یہ ابو راضی اور اپنے وقت کے اکرام نے امام محمد میرے بہت معمولی بہت نازک مسئلہ ہے سے. اگر کوئی بھی آدمی کے بارے میں کچھ بھی کہ آپ جان لو کو آدمی صحیح مناج پر نہیں ہے وہ, وہ صحیح راستے پر نہیں ہے وہ دین کے راستے پر نہیں ہے چاہے چھوٹا صاحبی اور بڑا صاحبی کسی کے بارے بھی کہ کسی کی زبان سن لے چاہے اپنے آپ کو امام کہے, اپنے آپ کو جو بھی کہ آپ سمجھ جاؤ وہ دین کے صحیح راستے پر نہیں ہے چاہے اسے جو کچھ بھی دیا گیا ہو چاہے اسے کچھ بھی کہا گیا ہو جو کچھ بھی لوگ اسے مانے آپ جان لیں اگر کسی صاحبی کے بارے میں کوئی تنقید کرے وہ صحیح راستے پر نہیں ہے وہ صحیح راستے پر نہیں دین کے راستے پر نہیں ہے وہ وہ خوارج کے راستے پر ہے وہ روابط کے راستے پر ہے اگر کوئی بھی آدمی ایسا کہتا ہے سمجھ جاؤ ایک چاول کافی ہوتا ہے پورے کے چاول کو جاننے کے لیے سمجھ جاؤ کہ آدمی صحیح منحص پر نہیں اگر ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی برا کہہ دے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ ہمارے زبانوں کی حفاظت بنائے اللہ صحابہ کرام کے دفاع کرنے کے توفیق جامع بارک اللہ علیہ الرقن عظیم و نفاقم بالآت الک الحکیم العالیٰ جو المقمرف الرحیم الحمد لله رب العالمين وأشهد الله إلهي لله وحده لا شريك له وأشهد محمد أن محمد عبده رسوله يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليموا الله ما على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أحمد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعذل والإحسان وإتائه القربة وأنهان الفاساء والمنكر والبغي يأذكم لعلكم تذكرون اذكر الله يذكركم ودوه يسجب لكم ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون Allah